اور مدے والے اور موسا کی تکزیب ہوئی تو میں نے کافروں نون کو ڈھیل دی پھر انہین پکڑا تو کسا ہوا میرا عذاب